وخير محمد صلی اللہ وسلم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 الحمدللہ للہ آج چار اکتوبر دو ہزار چودہ کو ہفتے کے دن آٹھ اور نو ذوالحجہ چودہ سو پینتیس ہجری کی درمیانی رات قرآن کلاس نمبر ایک سو پینتالیس میں ہم سورت الطوبہ کی آیت نمبر ایک سو سترہ سے شروع کریں گے اب سورت الطبہ کی صرف تیرہ آیات باقی ہیں ان میں سے گیارہ آیات انشاءاللہ اللہ آج ڈسکس کریں گے اور انہی گیارہ آیات کے اندر وہ شہرا آفاق آیت بھی ہے جس میں اللہ سے بارک و تعالیٰ نے سورت غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے اصحاب جن کی وجہ سے سورت الطوبہ کا نام سورہ التوبہ ہے یعنی اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کی ان تین اصحاب کا ذکر خیر بھی انشاءاللہ اللہ آئے گا اور پھر صورت الطبہ کی آخری دو آیات قرآن پاک میں اہم ترین آیات ہیں اس لیے میں انہیں جان بوجھ کر آج کے لیکچر میں سکپ کر دوں گا وہ اتنی امپورٹنٹ آیات ہیں کہ وہ اس چیز کی متقاضی ہیں کہ ان پر الگ سے ایک پوری گفتگو کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقتجا کم رسول من انفسكم عزیزن علیہ ہما علب تم حریث العلیہ کم بل منی یعنی امام کائنات سید الاولی نو اللہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی جو اپنی امت کے ساتھ محبت اور شفقت کا رشتہ ہے اس کی طرف ان آیات کے اندر اشارہ ہے صورت الطوبہ کی آیت نمبر 128 اور 129 کے اندر تو ہماری اگلی گفتگو اس پر مشتمل ہوگی آج ہم یہ گیارہ آیات کور کریں گے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں ان تین پیچھے رہ جانے والے اصحاب جن میں ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا کاب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کی زبانی انشاءاللہ غزوہ اللہ تبوک سے پیچھے رہ جانے پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر گرفت آئی اور پھر الٹیمیٹلی ان کی توبہ قبول ہوئی اس کا انشاءاللہ ڈیٹیل سے ذکر بھی سنیں گے اور تمہیدن آخری بات آج کی گفتگو کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہماری آج کی جو گفتگو ہے یہ مسئلہ نمبر نائنٹی نائن کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل اور ٹیون ڈاٹ پی کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگی اور اگلی دفعہ جو گفتگو ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت اور شفقت کا بیان وہ مسئلہ نمبر 100 کے نام سے انشاءاللہ ہماری یہ سینچری بھی مکمل ہوگی اور میری بڑی خواہش تھی کہ ہمارا جو مسئلہ نمبر 100 ہے وہ کسی خاص ٹاپک پہ آئے تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرامت ہوئی ہے کہ بڑا اہم اور خاص ٹاپک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت اور شفقت کا بیان انشاءاللہ اللہ میں اس میں قرآن پاک سے آٹھ مختلف مقامات سے کراس ریفرنس بھی پیش کروں گا ان صورت توبہ کی آخری دو آیات سے ہٹ کر پلس صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے کوشش کروں گا کہ آٹھ دس احادیث پیش کی جائیں ویسے احادیث تو بہت زیادہ ہیں لیکن بخاری اور مسلم سے پیش کی جائیں تاکہ اس کی صحت کے اعتبار سے بھی امت کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی بحر آج کی گفتگو کی طرف آتے ہیں صورت الطوبہ آیت نمبر ایک سو سترہ اعودب اللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزی ونفی ہی و بسم اللہ الرحمن الرحیم لقتاب اللہ عالنبی و المہاجرین و الصار بے شک اللہ نے توبہ قبول کر لی اللہ نے رجوع فرمایا اپنے نبی کی طرف اور مہاجرین کی طرف اور انصار کی طرف اللہ دین تباح فی سا عطل کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تھی اس مشکل کی گھڑی میں یعنی غزب تبوک کے موقع پر ممباد با کا دا یزی ہوں اولو بریقم جبکہ اس وقت حال یہ تھا کہ ایک گروہ قریب تھا کہ اس کے دل ٹیڑے ہو جاتے یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جہاد پر لبیک نہ کہہ کر اپنی آخرت برباد کر لیتے یہاں تک صورتحال پہنچ چکی تھی انہیں اہل امام کے اندر کیونکہ مشکل کی گھڑی تھی غزب تبوک سمتا باڑ تو اللہ نے ان کی طرف رجوع فرمایا ان نحو بہم رعف اور بے شک اللہ تعالیٰ ان پر شفقت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے یہ توبہ کا جو لفظ ہے یہ جب اللہ کا بندے کے ریفرنس سے آئے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت کا اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہونا اور جب بندوں سے اللہ کی ریفرنس سے آئے کہ ہم توبہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے گناہ کے بعد اپنے رب کی رحمت کی امید میں اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ کا بندوں کی طرف متوجہ ہونا بھی توبہ ہے اور بندوں کا رب کی طرف متوجہ ہونا بھی توبہ ہے لفظ ایک ہی استعمال ہوتا ہے لیکن وہ اپنے کانٹیکٹ کے اعتبار سے بتائے گا کہ یہ اللہ کا بندوں کی طرف متوجہ ہونا ہے یہ بندوں کا اللہ کی طرف تو یہاں پر اپنے لغت کے معنوں میں آیا لقت تاب اللہ علن نبی بے شک اللہ تعالی متوجہ ہوا اپنی رحمت کے ساتھ اپنے پیغمبر پر اور مہاجرین پر اور انصار پر جنہوں نے اتباع کی اس مشکل کی گھڑی میں یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر جبکہ قریب تھا کہ کئی لوگوں کے دل ٹیڑے ہو جاتے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رجوع فرمایا اور بے شک وہ اپنے بندوں پر شفقت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے تو یہ الحمدللہ للہ آیت نمبر 117 میں غزوہ تبوک کا پھر یہ ذکر آیا اور سورت الطبہ کی آیت نمبر 38 سے لے کر اب تک مسلسل غزوہ تبوک پر لائیو کمنٹری جاری ہے اور یہ تقریباً گیارہ رکو بنتے ہیں 90 کے قریب آیات اپنے مکمل ہونے تک اس صورت الطبہ کے اس حوالے سے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ غزب تبو کے حوالے سے گفتگو کر چکا ہوں اس کا پس منظر کیا تھا کس موقع پر ہوئی اور اس میں کیا کیا حالات آئے تو مینلی دو لیکچرز اس پہ جو ریکارڈ ہو چکے ہیں میں ان کا ریفرنس یہاں پر بتا دیتا ہوں ایک ہے مسئلہ نمبر چورانوے جو پچاسی منٹ کی گفتگو ہے جس کا عنوان تھا غز تبو کے موقع پر مومنین صحابہ اکرام علیم رضوان اور منافقین کے کردار کا فرق اور دوسری گفتگو مسئلہ نمبر نائنٹی سکس عظمت صحابہ رد منافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ وہ ایک سو چار منٹ کی گفتگو تو یہ دونوں لیکٹرز جو ہیں وہ غزل تبو کے حوالے سے بڑے ڈسائسو ہیں آج محل نہیں کہ میں ان ساری چیزوں کو ریپیٹ کروں اب صورت الطبہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ میں ان تین اصحاب کا ذکر ہے جو ہے تو کامل الایمان مومنین تھے اور ان میں سے دو بدری صحابی بھی تھے لیکن اس وقت نفس کے غلبے کی وجہ سے وہ غزب تبوک میں پیچھے رہ گئے تو ان کی طرف اب اشارہ ہے اعلی تعلی ست الزین اور اللہ تعالی متوجہ ہوا ان تینوں پر بھی جو کہ پیچھے رہ گئے تھے حا باقت علی ہم الرب بیما رحبت یہاں تک کہ زمین اپنی ساری وسط کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی کیونکہ سوشل بائی آٹ ان کا ہو گیا تھا صحابہ رام علی امردوان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ اب ان کے ساتھ کسی نے کوئی گفتگو نہیں کرنی اور تقریباً پچاس دن اس کنڈیشن میں ان پر گزرے اور اس میں سے آخری دس دن وہ بھی تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیویوں کو بھی حکم فرمایا پیغام بھجوا کر کے اپنے خامدوں سے الگ ہو چکتے بڑا مشکل کا وقت تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ جب زمین اپنی تمام وسطوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی وہ بوقت اڑم انفسم اور ان کی خود اپنی جانیں اپنے آپ پر بوجھ بن گئیں وہ ونو اللہ مل جمن اللہ اور انہوں نے جان لیا کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی پناہ گا نہیں ہے اللہ علیہ سوائے اس کے, کے اسی کی طرف رجوع کریں سمتابو پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا اللہ نے ان کی طرف توبہ فرمائی یعنی رحمت کی نظر فرمائی تاکہ وہ بھی لیتوبو طوبو تاکہ وہ بھی توبہ کریں تو اب یہاں پر دیکھیں دونوں کے لیے توبہ کا لفظ استعمال ہوا اللہ کا بندے کی طرف متوجہ ہونا اور پھر بندے کا اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا ان اللہ طب الرحیم دیکھ لیں اتوا بھی اللہ کا نام ہے حالانکہ اب ہم کرتے ہیں لیکن اللہ کا نام اتواب بے شک اللہ تعالی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے انسانوں کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہونے والا ہے تو اس کے اندر ان تین اصحاب کا ذکر آیا اس کانٹیکس میں جو ڈیٹیل حدیث ہے انشاءاللہ ہم لیکچر کے اینڈ پہ ڈسکس کریں گے جو باقی نو آیات رہ گئی ہیں آخری دو آیات کو چھوڑ کر ان کو جلدی جلدی کور کر لیتے ہیں کیونکہ اگر وہ حدیث میں نے بیان کی تو پھر ہماری گپت کا ربط نہیں رہے گا اس کا جو ٹیمپو ہے ٹوٹ جائے گا اس لیے پہلے ان آیات کو کور کر لیتے ہیں یادین آ اللہ و مع یقین ایمان والو اللہ کا تقوا اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو یعنی تین اصحاب انہوں نے سچ بولا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سچائی کا پھل دیا اور ان کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا تو سچوں کے ساتھ رہو آئندہ بھی سچائی کے اوپر ثابت قدم رہو اور جب بھی سچائی ہو تو اس کا ساتھ دو اگرچہ وہ تھوڑے لوگ ہی کیوں نہ ہو اسی کانٹیکس میں میری وہ گفتگو ہے تقریباً ایک گھنٹے کی مسئلہ نمبر 48 کے نام سے فکر حسین تحریک خلافت کی ہو ہے اگر کوئی حق پر ہے چاہے چند لوگ بھی ہوں ہمیشہ ان کا ساتھ دینا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صورت النحل کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت تھے ان کے ساتھ تو صرف ان کی دو بیویاں اور دو بچے ہی تھے باقی تو ان پر کوئی ایمان نہیں لے کر آیا لیکن اللہ تعالیٰ ان کی کتنی تعریف فرماتا ہے حتیٰ کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں اب قرآن پڑھیں تو پورا تانا بانا ابراہیم علیہ السلام کے گرد گھومتا ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی کارنامہ کیا ہے اس دنیا کے اندر آ کر شاید کروڑوں اربوں لوگوں کو انہوں نے اسلام کی دولت سے سرفراز کیا شاید اس لیے ذکر آتا ہے تو ایسا تو بھائی کوئی نہیں ہوا ان کے گھر والوں کے سوا کسی نے ایمان قبول نہیں کیا سورت الانبیاء میں آتا ہے ایک ان کا بھتیجا لوت علیہ السلام انہوں نے ان کی تصدیق کی ادر وائز باقی ان کی فیملی تھی کوئی ان پر ایمان نہیں لے کر آیا لیکن ملتا ابی ابراہیم ہوا سما کم بن قبل وفی حاضہ پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی کہ جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اللہ نے بھی اس کتاب میں تمہارا نام مسلم یعنی مسلمان رکھا ہے تو ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ تعالی کی شفقت ہے اور ان کا اتنا ذکر فرمانا اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ کے حضور اتھینٹسٹی از اتارٹی ٹروتھ از کوانٹٹی از ناٹ اتارٹی کوالٹی از اتارٹی اگر تعداد پہ جائیں تو ابراہیم علیہ السلام دنیاوی طور پر تو ناکام ہوئے کوئی ان پر لوگ ایمان نہیں لے کر آئے دنیاوی طور پر لیکن اللہ کے حضور وہ کامیاب ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنی دعوت حق پہنچا دی اب نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سا سال تک تبلیغ کی اسی سے کم لوگ ایمان لے کر آئے تو کیا نور علیہ السلام ناکام ہوئے شاید دنیاوی طور پر لوگ کوانٹیٹیٹو بائز سمجھیں کہ ناکامی ہوئی لیکن اللہ کے حضور کوالٹی از اتارٹی کوانٹٹی از ناٹ اتھارٹی تو اس فرق کو سمجھ لیجئے دنیاوی ناکامی کسی شخص کی اس چیز کو ڈٹرمن نہیں کرتی کہ وہ آخرت میں بھی ناکام ہوا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر دنیا میں شکست ہوئی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی آخرت دعوب لگ گئی وہ امت کے لیے پھر روشنی کا مینار ٹھہرے کہ کبھی بھی باطل کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا چاہے تم تعداد میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہو لہذا اس حوالے سے یادینہ آ منطف اللہ وقون مع محسابین مسئلہ نمبر فورٹی ایٹ فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے ماکان المدینہ ومن خم من الاعراب نہ تو اہل مدینہ کے لیے یہ چیز جائز تھی اور نہ ارد گرد کے آرابیوں کے لیے بدو لوگوں کے لیے پینڈو لوگوں کے لئے جو آباد تھے این تخلف ار رسول اللہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق سے جو غزو تبوک کے لیے تھی اس سے پیچھے رہ جاتے مسلمان ہو کر رسول اللہ کی آواز پر لبایک نہ کہے تو یہ کون سا اسلام ہے ولا یرغب بھی انفسم ان اور نہ ان کے لیے یہ چیز جائز تھی کہ وہ اپنی جانوں کو رسول اللہ کی جان پر پریورٹی دیتے ان کو تو چاہیے تھا کہ رسول اللہ کی جان کے لیے اپنی جان قربان کرتے انہوں نے اپنی جان کو عزیز سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ نہیں کی تو ان کے لیے نہ تو یہ چیز جائز تھی کہ وہ اپنی جانوں کو زیادہ قیمتی سمجھتے رسول اللہ کی جان سے اسی لیے تو پیچھے رہ گئے تھے اپنی جان بچانے کے لیے یہاں پر مجھے وہ حدیث یاد آ گئی سے بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں تو اب اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کی باری تھی کہ اپنی جان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے یہ میں نے پورا ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر نائن کے نام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاط کا فرق کیا ہے تقریباً چالیس منٹ کی گفتگو ہے اس میں میں نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے کافی احادیث بتائی ہیں ان میں یہ حادیث بھی بتائی ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کے ساتھ چہل قدمی فرما رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی فریگنس میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے تو اپنی طرف سے تو نے بڑا کارنامہ کیا کہ میں حضور کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں اپنے بیو بچوں سے ماں باپ سے کسی سے نہیں کرتا جتنی آپ سے کرتا ہوں ہاں اپنی جان سے بڑھ کر نہیں اپنی جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے یہ صحیح بخاری حدیث ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمایا کہ اے عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا اے عمر بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر انہوں نے اسی وقت سمی و تعانا کہا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے پھر آپ نے فرمایا ہاں اب اے عمر بات بنی اب تیرا ایمان مکمل ہوا اور تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اس شخص نے ایمان کی ہلاوت چکھ لی جس میں تین نشانیاں پائی جاتی ہوں نمبر ایک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں نمبر دو اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو اور نمبر تین کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن کفر اختیار نہ کرے یہ تین نشانیاں جس میں پائی جاتی ہوں گی وہ ہوگا ممین اور وہ پائے گا اسلام کی مٹھاس کا مزہ تو اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے کہ نہ اہل مدینہ اور نہ ارد گرد کے جو عرابی تھے یہ اصحاب جو تھے ان کو یہ شایع نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ سے پیچھے رہ جاتے غزوہ تبوک کے موقع پر اور نہ ان کے لیے یہ شاع شان تھی بات کہ وہ اپنی جانوں کو زیادہ عزیز سمجھ لیتے رسول اللہ کی جان سے پڑھ کر تو یہ بات سمجھ لیں میں نے پہلے بھی مسئلہ نمبر 96 اسی پہ ریکارڈ کروایا ہے عظمت صحابہ رد منافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ صورت و طوبہ کی آیت نمبر ہنڈریڈ اور ہنڈریڈ اینڈ ون اور ٹو کی کانٹیکسٹ میں کہ صحابہ سارے ایک طرح کے نہیں تھے ٹاپ آف دا لسٹ وہ تھے جو سابقون البلون تھے وہ پکے مومنین تھے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے دوسرے تھے اصحاب میں جو پکے منافق تھے جن کا قرآن میں ذکر ہے نبی آپ بھی ان کو نہیں جانتے ہیں وہ کلمہ گو تھے مسلمان تھے آبادہ نمازیں پڑھتے تھے قانون وہ صحابی تھے اندر سے منافع تھے اور تیسرے تھے جن کے بارے میں سورہ اتوبک یاد نمبر ایک میں ذکر آیا کہ یہ ملے جلے امال کرتے ہیں برے امال بھی کرتے ہیں اچھے امال بھی کرتے ہیں اللہ تعالی نے اب مستقبل میں ازمائے گا یہ جو تیسری جو تھے جس کو آپ کہیں کہ وہ نارمل سے درجے کے مسلمان ٹوٹل پورا کرنے والے مسلمان ہم سے بہت بہتر لیکن باقی اصحاب کے کانٹیکسٹ میں تو یہ وہ لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے معذ اللہ استقر اللہ اس سے مراد ابو عمر عثمان و علی ربی اللہ عن نہیں ہے وہ تو پہلے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکمل ساتھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جان قربان کرنے والے تھے تو یہ لوگ پیچھے رہ گئے اپنے کمزوری ایمان کی وجہ سے ذالک کا بھی ان ہوں یہ اس لیے کہ نہیں پہنچتی انہیں کوئی چیز ان پانچ چیزوں میں سے اب پانچ چیزوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے گا کہ ان پانچ کی پانچ چیزوں کے عوض اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا نہیں پہنچتی انہیں کوئی چیز کیا چیز لاسی رما نہیں پہنچتی ان کو پیاس ولا دس اور نہ کوئی تخلیف کوئی بھی تکلیف ولا مخ فی سبیل اللہ اور نہ اللہ سبارک و تعالی کی راہ میں بھوک ولا یتاؤ مئ آ اور نہ وہ چلتے ہیں کسی چلنے والی راہ میں اللہ کی راہ کے اندر یویز الکفار کے وہ کافروں کو غصہ دلائیں ولا ينال من ادب اور نہ ہی وہ حاصل کرتے ہیں اپنے دشمنوں سے کوئی چیز یعنی مال غنیمت یہ تمام کے تمام جو امال ان کو کرنے پڑتے ہیں کون کون سے نمبر ایک پیاس نمبر دو تکلیف نمبر تین اللہ کی راہ میں بھوک اور نمبر چار کافروں کا دل جلانے کے لیے سفر اختیار کرنا اور نمبر پانچ کوئی مال غنیمت کا ہاتھ میں آنا یہ پانچ کی پانچ تکلیفیں انہیں نہیں پہنچتی اللہ کتب ان سالخ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان تمام امال کے بدلے میں ان کے لیے نیک امال لکھ دیتا ہے تمام امال کے بدلے میں حتیٰ کے بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے کہ مسلمانوں کو کسی بھی مسلمان کو کوئی دکھ درد یا اندیشہ یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ کسی مسلمان کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چپ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے وز اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اسی چیز کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ یہ تمام تکلیفیں جو ہیں ایسا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن بینک میں سٹور ہو رہی ہیں اور اس کا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اجر دے گا اللہ اب دو اور چیزیں گنوائی جا رہی ہیں ولاک نفیر ولا کبیرا اور نہ ہی کوئی اللہ کی راہ میں ان کا خرچ کرنا چاہے وہ تھوڑا مال ہو چاہے زیادہ مال ہو ولاً اللہ اور نہ ان کا کسی وادی کو طے کرنا قتال کے میدان میں نہ مال خرچ کرنا چاہے وہ تھوڑی تعداد میں ہوگا چاہے زیادہ تعداد میں اور نہ کسی وادی کو طے کرنا کتاب کے میدان میں مگر یہ اللہ کتب اللہ احتانہ ماں کا نو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نیک امال ان کے لکھ لیے ہیں اور ان کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کام دنیا میں کیا کرتے تھے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کوئی ضائع نہیں کسی کے کرے گا اب صورت و توبہ کی آیت نمبر ایک سو بائیس آ رہی ہے یہ بھی بڑی اہم آیت ہے اگر اس پہ بھی گفتگو کی جاتی تو ایک گھنٹہ اس کے لیے بھی الگ چاہیے یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے بہرل میں اسے سرسری کور کر دیتا ہوں کیونکہ اس ٹاپک پہ میں پہلے بھی کئی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنِينَ لِيَنْفِرُوا لی کا فہ اور تمام مومنین کے لیے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ سب کے سب ہی اللہ کی راہ میں نکل پڑے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا لیگ کا فہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے ایمان والے اللہ کی راہ میں نکل پڑے فلولہ نفر من کل فرقم منہ تو فتوئیں فِي تفقین تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ ہر قبیلے سے چند آدمی نکلتے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دین کی فک حاصل کرتے تفق فی فد دین حاصل کرتے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے ولیم قَوْمَهُمْ ام تاکہ وہ یہ علم حاصل کر کے اپنی قوم کو ڈر سناتے ازا رجحوں جبکہ وہ لوٹ کر اپنی قوم کے پاس جاتے الم ان کی طرف یا وہ بھی لافرمانیوں سے بچ سکتے تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ یہ کبھی بھی پوسیبل نہیں ہوگا کہ جو عرب کے قبائل ہیں وہ سارے کے سارے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحبت سے سرفراز ہوں اور مکمل علم دین حاصل کریں لیکن ایسا تو ضرور ہونا چاہیے تھا کہ ہر قوم اپنے قبیلے سے چند لوگوں کو سلیکٹ کرتی جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے پھر وہ آ کر باقی لوگوں کو دین سکھاتے تو یہ تعویل خاص کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے لیے اس حوالے سے تھا کہ یہ سب کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ سارے اپنے کام کاج چھوڑ کر اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو سکتے پھر ان کی مینجمنٹ کرنا بھی ان کو رہائش دینا بھی یہ بڑا مشکل کام تھا تو اللہ تعالی نے اس کا سولوشن دے دیا کہ نہیں چند لوگ علم حاصل کر لیں تفقو الدین حاصل کریں پھر وہ جا کر اپنی قوموں کو سکھائیں تو یہ اب حکم قیامت تک کے لیے ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ سب کے سب لوگ ہی عالم فاضل بن جائیں اب مجھے بھی اکثر لوگ ای میل کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی علی بھائی ہم چاہتے ہیں جس طرح آپ نے علم حاصل کیا ہم بھی اس طرح حاصل کر لیں یہ پوسیبل نہیں ہوتا کہ ہر آدمی کا وہ لیول ہو یا وہ اتنا ٹائم سرچ کر سکے کہ وہ سب کا سب علم حاصل کر لیں ہاں جو موٹا موٹا علم ہے بنیادی عقیدہ ہے جو یا فرائض ہے اس کا علم تو ہر مسلمان نے ہر حاصل کرنا ہے وہ تو فرض ہے اس پہ باقی جو اتنی جزیات ہیں اس کے لیے زائر چاند لوگ ہوں گے جو سامنے آئیں گے پھر وہ باقی لوگوں کو دین سکھائیں گے تفق و تو یہ فک عربی زبان میں کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو سمجھ بوجھ کو فک کے نام سے چڑھنا نہیں چاہیے فک کے نام سے چڑھنے والے تو ہوتے ہیں مقلدین تقلید اور فک ایک دوسرے کے اپوزٹ ورڈ ہے جو مقلد ہوگا وہ کبھی بھی فک کا ماننے والا نہیں ہوگا مقلد کہتے ہیں پنجابی میں لائی لگ کو اندے بن کے کسی کے پیچھے چلنے والا اور فقیر کون ہوتا ہے جو سمجھ بوجھ کے ساتھ چلتا ہے ہر مسلمان کو اس چرجے میں تو ضرور فقی ہونا چاہیے کہ اگر کسی بڑے عالم سے وہ علم حاصل کر رہے ہیں تو وہ اسے کتاب اللہ اور سنت کی دلیل یا صاحب کرام المردوان کے عمل کی دلیل مانگے نہ کہ یہ کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہمارے حضرات فرماتے ہیں تو آپ علماء کے اوپر اندھا رلائی کر لو ایسا نہیں ہے اسلام کوئی اندھا دین نہیں ہے اسلام میں اتھینٹسٹی اتھارٹی ہے ایون حیات النبی والے لیکچر میں, میں میں نے ایک حدیث صحیح بخاری سے بتائی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا نام صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر خطبہ دیا جب حضرت عمر نے وہ تلوار اٹھا لی تھی مسئلہ نمبر فائیو ہے حیات النبی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ تو یہ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو چیپٹر ہے کتاب المغازی چیپٹر کے اندر ایک باب ہے وفات رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ حدیث موجود ہے تو سعید عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا جوش یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اس کی گردن اتار دوں گا اس وقت حضر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا تھا اور اس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالی زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی اور پھر انہوں نے اپنی اس بات کی دلیل میں قرآن کی آیت پیش کی ان کا میتن و امن میتون سورہ اظمر کی آیت اے نبی بے شک تمہیں بھی موت آنی ہے اور ان کو بھی مرنا ہے پھر دوسری عائد پیش کی سورہ کی ون کی 144 وما محمد من قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول ہی اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے اگر یہ فوت ہو جائیں جنگ میں شہید کر دیے جائیں تو کیا اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے ہمارے نبی پہ تمہارا کوئی احسان ہے ایمان قبول کر کے تم نے تو اپنے اوپر احسان کیا ہے اور جو کوئی اپنے دین سے الٹے قدم پھیرے گا اپنا ہی نقصان کرے گا اور جو ثابت قدم رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا تو سعید روتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بات کے ثبوت میں قرآن کی آیات پیش کی اس کے علاوہ بھی بخاری اور مسلم سے درجنوں احادیث میں پیش کر سکتا ہوں کہ صحابہ اکرام اور اپنی بات کی دلیل میں حدیث اور رائت پیش کرتے تھے حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں حضرت احسان ابر ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو فضائل کا چیپٹر ہے اس میں متفقن حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ سار ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں بیٹھ کے نعت پڑھ رہے تھے حضرت عمر وہاں سے گزرے جو کہ امیر المومنین تھے اس وقت خلیفہ تھے اور کیا روب تھا ان کا تو انہوں نے حضرت حسان کی طرف گھورتے ہوئے یوں دیکھا کہ یہ مسجد میں کیا کر رہے ہیں شیر پڑھ رہا ہے تو حضرت حسان بھی آگے پھر صحابی تھے دبنے والے تو نہیں تھے انہوں نے کہا عمر اس طرح مجھے مت دیکھ تو اس سے بہترین شخصیت مسجد میں بیٹھی ہوتی تھی اور میں ان کو بھی نعتیں سنایا کرتا تھا اور تو مجھے اس طرح دیکھ رہا ہے تو حضرت عمر جو ہے وہ ٹھٹک گئے انہوں نے کہا حسان اپنے بات کی ثبوت میں کوئی گواہ پیش کرو تو انہوں نے کہا یہ ابو حریرا بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لو کہ رسول اللہ کو میں ناز سنایا کرتا تھا کہ نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ روح قدس کے ذریعے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی اللہ نے روح قدس کے ذریعے حسان بن ثابت کی مدد فرما روح قدس کے ذریعے تو حضرت ابو رحانہ نے کہا امیر انہین حضر حسان سچ کہہ رہے ہیں تو حضرت عمر پیچھے ہٹ ہاں گئے تو اس سے ہی پتا چلا کہ صحابہ اکرام امردوان میں اگر اختلاف بھی ہوتا تھا اب انہوں نے نہیں کہا جی اتنے بڑے بزرگ عزت عمر یہ جو ہیں ان کو غلطی کیسے لگ سکتی ہے اب اس قسم کے میں اگر واقعات پیش کروں تو دو گھنٹے اس کے لیے چاہیے لیکن یہ بات سمجھ لیں تفقو کے دین فتیح ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو میں کہوں گا وہ اتارٹی ہے مطلب یہ ہے کہ میں دین کی سمجھ بوجھ رکھوں اور میں پھر کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں آگے کسی تک بات پہنچاؤں نہ کہ اپنا پرسنل اوپینئن کسی کو بتاؤں اور جہاں پر پرسنل اپینین ہوگا وہاں پر آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں یہی اجتہاد کی خوبصورتی ہے تو اجتہاد کیا تک کے لیے جاری ہے اس حوالے سے اجماع کی حجیت اور اجتہاد کی اجیت کے حوالے سے میری چالیس منٹ کی گفتگو ہے مثلا نمبر تھرٹی ون کے نام سے اجماع کی خجیت اور اس کی سترہ مثالیں اس میں میں نے کتاب و سنت کے دلائر کی روشنی میں اہل سنت کا منہج کیا ہے یعنی پہلے نمبر پر کتاب اللہ پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اجماع امت اور چوتھی چیز ہے اجتہاق اس حوالے سے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ون اے کے نام سے علماء و بزرگ علماء اور بزرگوں کی اندھا دن پیروی کا انجام اور اس کا علاج تو آج محل نہیں کے میں اس میں ڈیٹیل میں پڑھوں ایک حدیث میں یہاں پر بتا دیتا ہوں بخاری اور مسلم کی متفقر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے سمجھ بوجھ اس میں امام بخاری نے باپ بھی باندھا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی فک عطا فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں یعنی یہ علم دین اللہ کی طرف سے ہے اور میں امت تک جو پیغام پہنچاتا ہوں یہ میرا ذاتی پیغام نہیں میں آن دا بہاف اللہ یہ پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں اسی کا وہ دوسرا جز ہے جو ٹکڑا پکڑ لیتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں آگے کہتے ہیں جی وہ روٹی اللہ دیتا ہے رسول اللہ تقسیم کرتے ہیں یہ کھانا اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن تقسیم اسلم کرتا ہیں یہ پورا کیا ہے کہ دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور میں دین اللہ کے بہاؤ پہ تسیم کرتا ہوں الحمدللہ تو ظاہر ہے کہ پیغمبری دنیا پہ اللہ کی حجت ہے انہی کے ذریعے دین ہم تک پہنچا اب اگلی آیت بھی بڑی اہم ہے سورت الطوبہ کی آیت نمبر ون ٹوینٹی تھری یازین آمن قادر الزین یلون من اے ایمان والو جنگ کرو ان کافروں کے ساتھ جو کہ آس پاس ہیں تمہارے یہ اب کانٹیکس یہ نہ سمجھے گا کہ ہمیں حکم ہو گیا کہ جتنے کافر ہیں ان کو قتل کر دو یہ بات بچارے وہ چھوٹے دماغ کے مولوی یہ سمجھ لیتے ہیں یہ کانٹیکس کیا چل رہا ہے بیسیکلی رومن امپائر جو ہے وہ اسلام کے بارڈر کے اوپر فوجیں لے کے آ تھی ڈیڑھ دو لاکھ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزب تبوک کے لیے وہاں روانہ ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے وہ بھاگ گیا تیس ہزار سے آب اکرام کے ساتھ تھے ڈیڑھ دو لاکھ کی فوج مقابلہ نہیں کر سکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیس دن تک وہاں پر رہے اور پھر اسلام کی ڈیٹرس کائم ہو گئی تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اب یہ ڈیٹرس قائم رہنی چاہیے اور جب کبھی کتاب کا موقع آئے گا ان کے ساتھ کتاب کرنا اور پھر اس کی پریکٹیکل اگزامپل آئی سید را عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں جب جنگ گرموک ہوئی اس کے اندر رومن امپائر ڈھیر ہوئی اور باقی رومن امپائر جو ہے وہ جزیا دینے پر آمادہ ہوئی اور پھر جنگ کادسیا میں پرشین امپائر بھی ایران بھی جو ہے وہ فتح ہو گیا اور تقریباً ساڑھے آٹھ مسلمان شہید ہوئے اس جنگ کے اندر ابو بیب نے سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی طرف سے امیر تھے تو برل یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ مستقبل میں تمہاری ڈیٹرس کافروں کے خلاف قائم رہنی چاہیے جب کبھی بھی کتاب کا موقع آئے گا ول ججو فی کم اور چاہیے کافروں کو کہ وہ تمہاری طرف سے سختی پائیں ذرا نرمی کا رویہ ان کے ساتھ نہیں کرنا سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے مستقبل میں ابھی بڑے بڑے مارکے آنے والے ہیں و علم اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے تو علاق الحق کے لیے کتال از دا سمم بونم آف اسلام اسلام کا ہائیسٹ گڈ سب سے اونچی چوٹی اچھائی کی وہ ہے کتا کہ کوئی شخص اپنی جان لے کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے کہ اللہ یہ سب سے قیمتی چیز تھی میرے پاس یہ میں تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر آیا ہوں کتاال کے والے سے میں نے الگ سے بھی مسئلہ نمبر ٹوئنٹی فائیو کے نام سے گفتگو کی ہے اس کے علاوہ بھی کافی لیکچرز ہیں بہرال سورہ توبہ کی اسی تفسیر کے دوران جب آیت نمبر انتیس آئی تھی ہمارا جو لیکچر تھا ون تھرٹی فور نمبر اس میں وہ آیت آئی تھی سورت الطبہ آیت نمبر انتیس کہ تم نے جو ہے علائ کلامت اللہ کے لیے اللہ تعالی کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اس کے دین کو بلند کرنے کے لیے نکلنا ہے اور پوری دنیا کو امام کی دعوت پیش کرنی ہے نمبر ایک یہ آپشن ہے امام کی دعوت پیش کرنی ہے یا تو لوگ اسلام قبول کر لیں نمبر دو اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو دب کر رہے ہیں اور جزیہ دیں وہ چار دینار سلانا ہوا کرتا تھا میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بتایا اور اگر وہ جزیہ دینے پر امادہ نہیں ہوتے تو پھر تیسرا آپشن ہے وہ کتاب کے لیے تیار ہو جائیں لیکن لیکن لیکن یہ صرف اسی خلیفہ کو اختیار ہے کہ وہ یہ کام کرے جب اس نے اپنے علاقے کے اندر اسلام قائم کیا ہو اگر کوئی ایسا خلیفہ مسلمانوں کا حکمران بن جاتا ہے جس نے مسلمانوں کے علاقے میں بدماشی کا قانون رائج کیا ہوا ہو اور مسلمانوں کا مال ہڑپ کرتا ہو مسلمانوں پر ظلم کرتا ہو وہ کس منہ سے کہہ سکتا ہے کہ آپ اپنا ملک میرے حوالے کرو جس طرح آج اکثر مسلمان ملکوں کی بلکہ اگر میں کہوں سارے مسلمان ملکوں کی یہی حالت ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے ملک کے اندر اسلام نافذ نہ کرے تو خلفۂ راشدین کا جو کتاب تھا یہ بالکل ڈفرنٹ تھا خلف راشدین سعید علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کے بعد جتنی بھی کتاب ہوئے ہیں اللہ ماشاء اللہ وہ سب کے سب ایک سپر پاور کا آپ سمجھ لیں ایکسپلوئن تھا جس طرح آج امریکہ ہے اس کو پاور حاصل ہوگی اس کی بدماشی پوری دنیا کے اوپر ہے اس وقت خلفہ راشدین کے نیک جذبے کی وجہ سے مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا خلفہ راشدین تو آپ دیکھیں کس طرح کی زندگی تھی ان کی زہد کی زندگی تھی پیون لگے وہ کپڑے پہنا کرتے تھے تو کوئی شخص کھڑے ہو کر بھی ان کو پوچھ سکتا تھا کہ آپ یہ کرتا کہاں سے آپ نے سلوایا سعید عمر رضی اللہ تو ان کا دور دیکھیں ٹھیک ہے لیکن بعد کے لوگ جنہوں نے اپنے محل تعمیر کیے اور مرتے مرتے اپنی اولاد کو اپنا خلیفہ بنایا وہ مرتے ہوئے اپنی اولاد کو خلیفہ بناتا رہا اور یہ بنو امیہ اور بنو عباس کا ایک ہزار سال کا مسلمانوں کا دور یہ اسلام کی فتوحات کا دور نہیں ہے یہ مسلمانوں کی فتوحات کا دور ہے یہ بات سمجھ لیں اور ڈاکٹر اقبال نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا اس کے بعد مولانا مدوری رحمہ اللہ نے کہ ہمیں تاریخ سے یہ سبق سیکھ لینا چاہیے کہ اسلام کا عروج الگ چیز ہے اور مسلمانوں کا عروج الگ چیز ہے ویسے تو یہاں سلطنت مغلیہ کی حکومت نہیں رہی ہے تو وہ مسلمانوں کی حکومت ہی اسلام کی حکومتوں سے کوئی کہہ سکتا ہے اکبر بادشاہ نے کتنی ہندو عورتوں سے شادی کی ہوئی تھی تو آپ لاکھ پردہ ڈالتے رہے وہ مسلمانوں کی حکومت تھی اسلام کی حکومت نہیں تھی ٹھیک نا یہ بدماش لوگ تھے بیسیکلی اب ان کی خوش قسمتی تھی کہ مسلمان تھے جیسے ہٹلر بھی اگر مسلمان ہوتا تو ہم اس کو بھی آج رحمت اللہ علیہ کہ بھائی سبق دکھاتا تھی تو اسی طریقے سے ان کو بعد میں فتوحات حاصل ہو گئی تو بیسکلی یہ سب کا سب ایکسپلوژر ہوا اس طاقت کا کہ مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا اس کے بعد مسلمانوں نے کیا اونتے ایسی ایسی پھر وہ اس طریقے سے بنو امیہ اور بنو عباس کا دور چلتا رہا اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بخاری اور مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں اور میرا جو ریسرچ پیپر ہے رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے احادیث لکھی ہیں ابو ابود ترمزی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت صرف تیس سال تک رہے گی الا من حاج النبا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا اور مسلم امام احمد میں حدیث پھر ڈیٹیل سے چلتی ہے کہ جب خلاف خلفہ راشدین چلے جائیں گے تو کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا تو حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے خلافت کی تو وہ ملوکیت تھی وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت تھی یہ بدر مزیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور صحابہ کے بھی اقوال موجود ہے پھر وہاں سے اس وقت چونکہ وہ صحابی تھے کافی بہتر دور تھا اگر خلفۂ راشدین سے مقابلہ کریں تو وہ انتہائی برا دور تھا لیکن اگر آنے والے دور سے موازنہ کریں تو کافی بہتر دور تھا پھر آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ عزید کا دور پھر کرتے کرتے بیچ میں ایک عمر بن عبدالعزیز کے دو ڈھائی سال آئے لیکن عمر بن عبدالعزیز کو ابھی بنو میاں نے خود زیر دے کر شہید کر دیا اڑتیس سال کی عمر میں تو یہ بڑی تلخ حقیقت ہے اور یہ اس, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ بالکل ایک روشن حقائق ہے ان کو اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا اس اس کی اپنی بات ہے وہ تو ہمیں بھی پتا ہے مطالعہ پاکستان میں بتایا جاتا ہے جی وہ بنگالیوں نے یہ کیا بنگالیوں نے اب دیکھ چاہے ریٹائرڈ فوجی ہوں یا اس وقت کے سیاستدان وہ بنگالیوں سے معافی مانگتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ اس طریقے سے بہیو نہیں کرنا چاہیے تھا تو اب یہ سارے غلطیاں مان رہے ہیں تو وقت جو ہے یہ خود سب سے بڑا ٹیچر ہے وہ سکھا دیتا ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا تو یہ بات یاد رکھیے مسلمانوں کا عروج الگ چیز ہے اسلام کا عروج وہی تیس سال تھا آپ سے کی وفات کے بعد اس کے وقت سے مسلمانوں کا عروج ضرور رہا ایک ہزار سال تک لیکن اسلام کا زوال رہا ہاں اب دوبارہ سے اسلام کا عروج نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے جو چار ادوار اس کے اندر آئے کہ خلفہ راشدین اس کے بعد کارٹ کھانے والی ملوکیت پھر جابر حکمران آئیں گے جابر حکمرانوں کا دور بھی یہ کلولین پاورس کا ختم ہو چکا گریٹ بریٹن کا اور فرینچ کا اور اب یہ دوبارہ سے نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے اب ان یہ امت کے ساتھ وعدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا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 کہ جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا جس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر ہوگا امام محمد مخدی اور یہ وہ حدیث ہے جو اہل سنت اور اہل تشید کے ہاں کامن حدیث ہے ابود میں بھی پورا چیپٹر موجود ہے مسلم امام احمد کے اندر بھی تو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ شخص پیدا نہ ہو جائے وہ پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا تو قیامت سے پہلے پہلے ایک دفعہ اسلام نے سارے ریلیجنس کو سپر سیڈ کرنا ہے یہ وقت ابھی تک اسلام پر نہیں آیا اسلام کی حکومت تین برےعظموں تک ضرور رہی لیکن اس کے بعد پھر مسلمانوں کو زوال آنا شروع ہو گیا لیکن یہ وقت کبھی بھی نہیں آیا لیکن قیامت سے پہلے یہ وقت انشاءاللہ ضرور آنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے پیغمبر کا سچا وعدہ ہے بہرل اس حوالے سے میں نے اب یہاں پر بھی گفتگو کر دی جسے شوق ہو تو وہ لیکچر نمبر 134 میں آیت نمبر 29 صورت و طوبہ کی اس گفتگو کو سن سکتا ہے اب اگلی ایٹ کی طرف آتے ہیں آئٹ نمبر ون ٹوینٹی فور کی طرف تو ایزاما زیرت سورتم فمن ہُم جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ منافقین جو اوپر سے اسلام لائے ہوئے ہیں یہ باقی صحابہ پر تانا کرتے ہیں کہ بتاؤ کہ اس سورت نازل ہونے سے کس کا ایمان بڑھ گیا یہ کہتے ہیں جب سوریہ انفال میں آیا نا کہ ایمان والوں کی حالت یہ ہے کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے یا اللہ کی آیات تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے تو منافی کہتے تھے اچھا جی اب یہ صورت نازل ہوئی ہے تو کس کا ایمان بڑھا ہے تو وہ تو یہ سمجھتے تھے اب قتال کا حکم آئے گا تو مسلمان جب وہ کانپ اٹھیں گے ان کے قدم نہیں وہ کامل ایمان مومنین تھے وہ تو کہتے تھے ہمارا ایمان بڑا اور وہی وہ اللہ نے ذکر کیا عم الدینہ آمنو ہم ایمانا پس جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان بڑھتا ہے جب کوئی اللہ کی آیات نازل ہوتی ہے وہ یس تب اور وہ تو خوشیاں مناتے ہیں وہ ام اللہ اپی قلوب مرب اور جن کے دلوں کے اندر مرض ہے نفاق کا اوپر سے کلمہ گو ہیں اوپر سے قانون صحابی بھی ہیں اندر سے منافق ہیں ان کے اندر جو یہ مرض ہے فضادت رج سن الا تو ان کی تو پلیدی میں ہی اضافہ ہوتا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی پلید ہو چکے ہیں وہ ماتو وہ کافرون اور وہ اس حال میں مریں گے کہ وہ کفر پر ہوں گے اپنے آپ کو مسلمان اوپر سے سمجھتے ہیں اندر سے تو کافر یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ امام عنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ موقف تھا کہ ایمان کم یا زیادہ نہیں ہوتا تو وہ غلطی پر مبنی تھا یہ قرآن واضح اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے اور اس کانٹیکس میں امام بخاری نے کافی احادیث بھی پیش کی ہیں کہ کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جن سے ایمان بڑھتا ہے اور کئی چیزیں ایمان اعمال بھی ایسے ہیں جو ایمان میں داخل ہیں کیونکہ امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ اور جہمیہ کا یہ موقف تھا اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے صرف عقیدے کا نام ایمان ہے جبکہ اگر اعمال داخل نہ ہو عقیدے کا نام ہی ہو تو کئی اعمال ایسے ہیں جو کہ ایمان کا سبب ہے ایون کئی کیفیات ایسے ہیں جیسے کہ بخاری اور مسلم کی متفخر حدیث ہے کہ انصار سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اب یہ تو ایک کیفیت کا نام ہے عقیدہ تو سب کا ہے لیکن محبت رکھنی بھی ہے اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے حیا ایمان کا حصہ ہے اب حیا کسی عقیدے کا نام تو نہیں ہے حیا عمل کا نام ہے تو جتنے امال ہیں یہ ایمان میں داخل ہیں امال کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کے امال اچھے ہوتے ہیں تو یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے اولا یرونا انہم یفتنون فی کل عام مرا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ انہیں ہر سال ایک دفعہ آزمائش کی جاتی ہے او مرتین یا دو دفعہ سم لا یتو بنا ولاک کرون تو پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں یعنی ہر سال ہی کوئی نہ کوئی تقاضا آ جاتا ہے دیکھ لیں دو ہجری کے اندر غزوہ بدر کا تقاضا آیا تین ہجری کے اندر غزوہ عہد کا تقاضا آیا تو اس وقت حضور کے ساتھ ہزار لوگ نکلے تھے سات, سات رہے 300 واپس آ گئے وہ تین سو سے تھے نا جو ساتھ نکلے اندر سے منافق تھے اس وقت پتہ چل کے اور عبداللہ اب نے مسعود کہتے ہیں اللہ کی قسم غزب عہد سے پہلے اگر مجھے کوئی کہتا نا کہ میں قسم اٹھا کے کہوں کہ رسول اللہ کے صحابہ میں کوئی منافق نہیں ہے تو میں قسم اٹھا دیتا لیکن جب غزب عہد میں, میں میں نے دیکھا کہ ہم ہزار کٹھے نکلے کتاب کے لیے اور 300 سو واپس ہو گئے تو میں ڈر گیا کہ پتا نہیں کون کون ہمارے اندر منافق گھس ہیں جو اوپر سے تو مسلمان ہیں لیکن اندر سے منافق ہے لہٰذا یہ اس حوالے سے جو اہل تشہیوں کا مقدمہ ہے وہ بالکل پچاس فیصد درست ہے کہ تمام کے تمام صحابہ ایمان والے نہیں تھے ان میں منافقین بھی شامل تھے کمزور ایمان والے بھی تھے مضبوط والے بھی تھے آدھی بات ان کی سچ ہے لیکن آدھا سچ ہی خطرناک ہوتا ہے باقی وہ جو معذ اللہ صرف اللہ ابو بکر عمر عثمان پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں ان میں چند رافضی غالی قسم کے خبیص لوگ تو ان کا میں نے رد کر دیا ہے مسئلہ نمبر 96 کے اندر عظمت صحابہ رد منافقین اور سنشی اختلاف کا تحقیق جائزہ ایک منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر نائنٹی اللہ تعالی فرماتا ہے ہر سال ایک یا دو تقاضے آتے ہیں لیکن یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے وہ اضا ماں ان ضلع سورت ان نوار بادم اور جب کوئی نئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ کنچیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کا بھی کوئی اور ہے اس کی طرف دیکھیں بھائی یہ اب تو نیا حکم آ گیا ہے اب نئی ازمائش پڑ گئی ہے اللہ حق یار من سرفو اور پھر وہ دیکھتے ہیں کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں نا آپس میں کنکھیوں سے یہ پوری گروپنگ تھی منافقین کی آپس میں ٹھٹا مزاق بھی قرآن کا اڑایا کرتے تھے اور یہ بھی ڈرتے تھے کوئی اہل ایمان دیکھ نہ لے جو کام ایمان والا ہے تو پھر ادھر ادھر ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں صرف اللہ قروبہ انہوں نے اللہ سے روح گردانی کی اللہ نے ان کے دروں کو پھیر دیا انم قوم اللہ کہ یہ اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے کہ جو جان بوجھ کر عقل کے اندھے ہو چکے ہیں حق ان پر واضح ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ڈیوائن مہر ان پر لگا دی ہے جو صورت اللہ نام کی آیت نمبر ایک سو ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو حق بات سے پھیر دیا اس لیے کہ انہوں نے پہلی دفعہ جب حق ان پر کھلا تھا تو انہوں نے حق سے روگردانی کی تھی یہ ہماری آج جو آیات ڈسکس کرنی تھی وہ مکمل ہوئی اب آخری دو آیات باقی ہیں انشاءاللہ ان پر اگلا پورا لیکچر ہوگا مثلا نمبر ہنڈریڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت اور شفقت کا بیان سورت الطبہ آیت نمبر 128 اور 29 کے کانٹیکس میں تقریباً چھیالیس منٹ ہو چکے ہیں ہمارے لیکچر کو اب آخر میں میں وہ حدیث انشاءاللہ بیان کر دیتا ہوں صحیح بخاری اور مسلم کے کانٹیکٹ میں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اللہم علی محمد وعلی محمد کما صلی علی ابراہیم بارک علی محمد وعلی محمد کما علی ابراہیم مجید سورت الطبہ کی عائد نمبر 118 کے کانٹیکسٹ میں جو تین اصحاب علی مردوان کا ذکر ہوا کہ وہ غزب تبوک سے اپنے نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہ گئے اور اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور قیامت تک کے لیے ایسی توبہ قبول کی کہ ان کا ذکر خیر آنے والوں میں باقی رکھا سورت الطوبہ کی عیت نمبر 118 کے اندر اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے جس میں یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ یہ تین اصحاب کون تھے اور جب یہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تو اس کی سزا میں ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے کافی ڈیٹیل حدیث ہے میں انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے یہ ورڈ بائی ورڈ حدیث پڑھوں گا یہ حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار چار سو اٹھارہ نمبر حدیث ہے اور اس حدیث پر امام بخاری نے باپ باندھا ہے حدیث کاب ابن مالک اور اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا نام ہی ہے کاب ابن مالک کی حدیث جو انہوں نے خود اپنے بیٹے سے بیان کی اور پھر امت تک وہ حدیث پہنچی صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے چار ترک اس کے موجود ہیں انٹرنیشنل کے مطابق سات ہزار سولہ سے لے کر سات ہزار انیس تک تو یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے سعید اللہ ابن مالک اور اللہ تعالیٰ انہو المتوفہ پچاس ہجری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً چالیس سال تک زندہ رہے ستر سال کی عمر میں فوت ہوئے ان کی عمر تقریباً پینتیس چھتیس سال تھی جب کا یہ واقعہ ہے غزوہ تبوک سے یہ پیچھے رہ گئی یعنی جوانی کے عالم میں اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اس وقت تقریباً ایٹی پرسنٹ صحابہ کرام علی امردوان کی عمریں تیس سال سے کم تھی ایٹی پرسٹ کی یا جب صحابہ کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے شاید کوئی سفید داڑھی والے بزرگ ہوں گے ینگ ینگ لوگ سیدنا ماز ابن جبل کی وفات اٹھائیس سال کی عمر میں ہوئی ہے اور میری سینتی سال آج عمر ہو چکی ہے چار اکتوبر دو ہزار چودہ تو آپ بتا لگائے میری بھی یعنی کہ نو سال ان سے بڑھ کر ہو چکی ہے اٹھائیس سال کی عمر ہے ماز ابن جبل اور ہم سمجھتے ہیں یار یہی ان کی وفات کے وقت عمر تھی حضور کی وفات کے وقت سیدہ عائشہ کی عمر اٹھارہ سال سعیدنا عبداللہ بن عمر کی عمر بائیس سال بائیس سال کا لڑکا کتنا ہوتا ہے یہ وفات کے وقت عمر بتا رہا ہوں حضور وسلم کی وفات کے وقت عبداللہ اب عباس بات تیرہ سال یہ چاند ایک تھے آبا تھے جو ایجڈ تھے سعودنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر چونتیس سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اسلام تو انہوں نے قبول کیا جب بچپن میں آٹھ سال کی عمر میں تو یہ اکثر صحابہ کرام نے نوجوان کی جو عمریں تھی آپ کی وفات کے وقت تیس سال یا اس سے کم تھی یہ بہت کم لوگ تھے جو ایجڈ تھے حضرت عمر یا عظر البکر صدیق یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ ایجڈ لوگ تھے ادروائز میجورٹی جو ہے وہ نوجوان ہی تھے اور نوجوان ہی دعوت حق قبول کرتے ہیں قرآن بات میں آتا ہے کہ موسا علیہ اسلام کی قوم کے چند نوجوان ان پر ایمان لے کر آئے انہیں نوجوانوں میں سے اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان صحابہ میں سے کابن مالک بھی تھے اور یہ شروع کے بالکل سابقون الاولون میں شامل ہیں یہ بیت اقبا ثانیہ میں بھی موجود تھے غزل بدر میں کسی مجبوری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے اس سے بھی پہلے کے مسلمان ہیں لیکن دیکھیں نفس کا غلبہ جب کسی پر آئے تو اس کے ساتھ کیسے معاملات ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ کے پیغمبروں کے علاوہ کوئی بھی شخص معصوم علوب نہیں ہے گناہ سے پاک کوئی بھی نہیں ہے تو یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا میں حوالہ دے چکا بخاری چار ہزار اٹھارہ صحیح مسلم میں سات ہزار سولہ سے سات ہزار انیس تک ورڈ بائی ورڈ کا ابن مالک کی حدیث میں پڑھتا ہوں آپ متوجہ ہو کر سنیں انشاءاللہ شاء آپ کو ٹیسٹ آئے گا اگر میں زبانی بیان کرتا تو اس کا وہ مزہ نہیں تھا کاب ابن مالک کے بیٹے کا بیان ہے کہ میں نے کاب اور اللہ تعالی انہوں سے ان کے غزب تبوک میں شریک نہ ہو سکنے کا واقعہ سنا اب یہ تین صاحب تھے کا بھی انہیں مالک رضی اللہ تعالیٰ نو. دوسرے مرارا بن ربی اور تیسرے حلال بن امیہ ان تینوں کا ذکر اس حدیث میں آ جائے گا تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے یہ واقعہ سنا انہوں نے بتایا کہ غزوہ تبوک کے سوا اور کسی غزوہ میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہوا ہوں البتہ غزل بدر میں بھی شریک نہیں ہوا تھا لیکن جو لوگ غزل بدر میں شریک نہیں ہو سکے ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا تھا کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر صرف قریش کے قابل کی تلاش میں نکلے تھے یہ ہم صورت النفال میں سن چکے ہیں کہ وہ غزل بدر کے لیے تو گئے نہیں تھے وہ تو ابو سفیان کے قافلے کے لیے گئے تھے لیکن اللہ تعالی کے حکم سے کسی پہلی تیاری کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں سے ٹکر ہو گئی اور میں لیلہ اکبائے ثانیہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا یہ وہ رات تھی جو ہجرت مدینہ سے پہلے چند انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حج کے موقع پر بیت کی اور آپ کو دعوت دی کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف آ جائیں تو یہ اصل میں آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ آپ کو ایک آلٹرنیٹو بیس مل گئی مدینہ شریف کے اندر اور وہاں سے پھر آپ کی دعوت لانچ ہوئی تو یہ صحابی کہتے ہیں میرے لیے تو یہ فخر کی بات تھی کہ میں تو اس رات میں بھی حضور کے ہاتھ پر بیٹھ کرنے والے جو چند لوگ تھے ان میں شامل تھا تو میں اپنے لیے اعزاز غزل بدر سے بھی بڑھ کر سمجھتا ہوں اور میں لہل اکبا میں حضور صلی اللہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا یہ وہی رات ہے جس میں ہم نے مکہ میں اسلام کے لیے عہد کیا تھا اور مجھے تو یہ غزل بدر سے بھی زیادہ عزیز ہے اگرچہ بدر کا لوگوں کی زبانوں پر چرچا زیادہ ہونے لگا ہے میرا واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا قوی اور اتنا صاحب مال نہیں ہوا تھا جتنا اس موقع پر تھا یعنی غزبۂ تبو کے موقع پر جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبو کے غزلے میں شریک نہیں ہو سکا اللہ کی قسم اس سے پہلے کبھی میرے پاس دو اونٹ بھی جمع نہیں ہوئے تھے لیکن اس موقع پر میرے پاس دو اونٹ موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی کسی غزلے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللّہ علیہ وسلم اس کے لیے زو مانی الفاظ استعمال فرمایا کرتے تھے لیکن غزوہ سبوک کا جب موقع آیا تو گرمی بڑی سخت تھی سفر بھی بہت لمبا تھا بیابانی راستہ تھا اور دشمن کی فوج بھی کثرت سے تھی تمام مشکلات سامنے تھیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس غزلے سے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کنائے سے گفتگو کرتے تھے تاکہ کوئی دشمن سن نہ لے راز لیک نہ ہو جائے مثلا بخاری مسلم ہے نے اگر مشرق کی طرف جانا ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے مغرب میں جائیں گے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ ہم نے مشرق میں جانا ہے لیکن یہ ایسا خطرناک موقع تھا کہ آپ نے کھل کر ساری بات کی کہ بھائی یہ ایسا غزوہ ہے یہ ڈسائسو ہے ظاہر ہے انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کی دھات بیٹھنے والی تھی اور آئندہ آنے والی دہات ساری اسی غزوہ تبوک پہ ڈیپینڈنٹ تھی اور سفر بڑا کٹھن تھا گرمیوں کا موسم تھا پھل پک کر تیار ہونے والے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا لمبا سفر تھا ایریل ڈسٹینس آج بھی اگر جہاز سے سفر کریں تو ساڑھے پانچ بنتا ہے اور جو ویسے سڑک کا راستہ ہے یہ پیدل کا راستہ وہ سات سو کلومیٹر بنتا ہے غزب تبو کا تبو کے مقام تک پہنچنے کے لیے اب اتنا مشکل سفر تیس ہزار جا صحابہ صاحب گرام اندوان نے کیا لیکن کچھ پیچھے بھی رہ گئے تو رومن امپائر سامنے سے ڈیڑھ سے دو لاکھ کی فوج لے کر کیسے روم آ گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دہشت پڑی کہ وہ مقابلہ کیے بغیر بھاگ گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیس دن تک وہاں پر قیام کیا ارد گرد کے قبائل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم نے معاہدے کیے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کر آئے اور پھر بھاگ بیٹھ گئی کہ رومن امپائر بھی تیس ہزار صحابۂ اکرام علی امردوان جانصاروں کا مقابلہ نہیں کر سکے برل وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بڑی کریٹیکل جنگ تھی بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی تاکہ اس کے مطابق ہم پوری طرح تیاری کر لیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمت کی بھی نشاندہی کر دی جدر سے آپ کے جانے کا ارادہ تھا مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت تھے اتنے زیادہ مسلمان تھے کہ کسی رجسٹر میں اگر ناموں کا لکھنا بھی ہوتا تو مشکل پڑ جاتا کوئی بھی شخص اگر اس غزوے میں شریک نہ ہونا چاہتا تو وہ یہ خیال کر سکتا تھا کہ اس کی غیر حاضری کا کسی کو پتا نہیں چلے گا تیس ہزار لوگوں میں نہ کوئی کیمرے ہیں نہ کوئی اس طریقے سے سسٹم ہے کہ آپ کسی کو وہ ڈیٹیکٹ کر سکیں اس حوالے سے کہ یہ فلاں آیا یا نہیں آیا تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر بھی چھپ جاتا ہے اتنے ہزاروں کے مجمے میں تو پتا نہ چلتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیتا ہاں اللہ تعالیٰ بتا دیتا تو یہ پتا چل جاتا تو حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے کوئی غیبی خبر پتا چل جائے تو چل جائے ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے غیب کو حاصل نہیں کر سکتے تھے اس فرق کو سمجھ لیجئے اور میں نے اسی حوالے سے دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر سکس اے کے نام سے علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے یہ حدیث کوٹ کی ہے غزل تبوک والی یہ کہ صحابہ کا کیا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بتا دے تو پتا چل جائے ادر وائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی چھپنا چاہتا تو وہ چھپ سکتا تھا اور اس کا ذکر سن توبہ میں بھی آ چکا ہے کہ اے نبی آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں گے آپ تو ان کو ان سے راضی ہو جائیں گے لیکن اللہ راضی نہیں ہوگا ان سے تو اس کی غیر حاضری کا کسی کو پتا نہیں چلے گا سوائے اس کے کہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آگاہ کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزبہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو پھل پکنے کا زمانہ تھا اور سایہ میں بیٹھ کر لوگ آرام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیاریوں میں مصروف تھے اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی لیکن میں روزانہ سوچا کرتا تھا کہ کل سے میں بھی تیاری شروع کر لوں گا اس طرح ہر روز اسی طرح ٹالتا رہا مجھے اس کا یقین تھا کہ میں تیاری کر لوں گا مجھے آسانیاں میسر ہیں یوں ہی وقت گزرتا رہا اور آخر لوگوں نے اپنی تیاریاں مکمل بھی کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ بھی ہو گئے لیکن تھین دے تھین تھھی جانا بندہ اس لیے کہتے ہیں نا جب حق پتا چلے فوراً قبول کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ بھی ہو گئے یہ تیس ہزار کے قریب لوگ تھے اس وقت تک میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی اس موقع پر بھی میں نے اپنے دل کو یہی کہہ کر سمجھایا کہ کل یا پرسوں تک تیاری کر ہی لوں گا اور پھر لشکر سے جا ملوں گا کوچ کے بعد دوسرے دن میں نے تیاری کے لیے سوچا لیکن اس دن بھی کوئی تیاری نہیں کی پھر تیسرے دن کے لیے سوچا اور اس دن بھی کوئی تیاری نہ کر سکا یوں ہی وقت گزر گیا اور اسلامی لشکر بہت آگے چلا گیا غزوہ میں شرکت میرے لیے بہت دور کی بات ہو گئی اور میں یہی ارادہ کرتا رہا کہ یہاں سے چل کر انہیں پالوں گا کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا لیکن یہ میرے نصیب میں نہیں تھا تو یہ بات یاد رکھے انسان سے جب برائی ہو جائے نا اس کے بعد اس کو اپنی تقدیر پر ڈالا جا سکتا ہے لیکن برائی کرنے سے پہلے کوئی شخص نہیں کہہ سکتا جی میری تقدیر میں چونکہ یہ برائی لکھی ہے اس لیے میں اب کرنے لگا ہوں یہ بات سمجھئے گا بعد میں اس لیے ڈالا جا سکتا ہے وہ کی تو اپنے نفس کی وجہ سے ہے لیکن وہ تقدیر میں چیز تھی یہ ڈیٹرمنٹ بھی ہوگی کہ واقعی ویسا معاملہ ہوا مثال کے طور پر اگر کوئی شخص فیل ہوتا ہے کسی سبجیکٹ کے اندر تو اپنی نیالی کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن بعض کا ٹیچر کہے حالات ہیں تنہیں فیل ہو جانا ہے تو فیل ہو جائے تو کیا ٹیچر کو بل کرے گا اپنے حوال کی رسم تو اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن وزڈ تو بہت بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ کو مستقبل کے حالات پہلے سے پتا ہے کہ ایسے معاملات ہوں گے تو یہ کیا کرے گا نہ یہ کہ چونکہ اللہ نے نصیب میں لکھ دیا تھا اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہوا یہ عقیدہ نہیں ہے ورنہ تو رسولوں کا مقدمہ کتابوں کا مقدمہ ہی اسی بات پر قائم ہے کہ انسان جو کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے ہاں کچھ چیزیں واقعی ایسی ہیں جو اللہ نے انسان کے لیے مقدر کی ہیں اور ان کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی نہیں جانا ہمیں نہیں پوچھا جائے گا تیری آنکھیں جو ہے ان کا رنگ یہ کیوں تھا تیری عمر اتنی کیوں تھی تیرے ماں باپ فلاں فلاں کیوں تھے یہ تقدیر سے متعلق ہم سے سوال نہیں ہونے ہاں جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھو حرام سے بچو یہ ساری چیزیں ہمارے اختیار میں ان کا ہمیں جواب دہی کرنی ہوگی اللہ کے حضور پیشی ہوگی تو کہتے ہیں میرے نصیب میں نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکلتا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا کیونکہ یا تو وہ لوگ نظر آتے تھے جن کے چہروں سے منافقت ٹپکتی تھی یا پھر وہ لوگ نظر آتے تھے جنہیں اللہ نے معذور اور ضعیب قرار دے دیا تھا تو یہ بڑی امبیرسمنٹ ہے وہ کہتے مجھے جب باہر جن کو ہم منافق سمجھتے تھے وہی وہ نظر آ رہے تھے تو مجھے ابھی اب, اب بھی ان کے ذات ہو گیا ہوں آج منو یہ دیہڑا دیکھنا پیا ہے کہ اے لوگ جن کل تک منافع کہتے ہیں میں بھی لسٹ شامل ہو گیا تو کہتے ہیں یا تو منافق مجھے نظر آتے تھے یا وہ ضعیف بوڑھے لوگ معذور لوگ جن کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ اگر کتاب میں نہ بھی نکلے تو خیر ہے تو کہتے ہیں یا وہ نظر آتے تھے اور میں ہٹا کٹا تھا اس کے باوجود میں نہیں کیا تو یا منافق مجھے نظر آتے تھے اور مجھے بڑا بڑی کوفت ہوتی تھی کہ میرے شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے یہ ان کے ایمان کی نشانی تھی کہ ان کو اندر سے ایمان پنچ کرتا تھا جو صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو تو گناہ تو دل میں کھٹکتا ہے دل بہت بڑا مفتی اللہ نے بنایا سب سے بڑا پتوا تو اس کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یا وہ لوگ تھے کہ جو آ... معذوری کی وجہ سے اللہ نے ان کو اجازت دے دی تھی یا منافق تھے وہی وہ ان کی شکلیں ہی نظر آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کسی سے کچھ پوچھ نہیں پوچھا تھا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے تو وہیں ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاب نے کیا کیا ہائے ہائے آئے آئے آئے آئے آئے. یہ تو ان کو بعد میں بنا چلا نا دیکھیں جو خاص لوگ ہوتے ہیں نا وہ نگاہ میں ہوتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیے گا اور خاص لوگ اگر اس طریقے سے ڈنڈی مار جائیں تو اس کا دکھ بھی زیادہ ہوتا عام آدمی کا نہیں ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کام نے کیا کیا بنو سلمہ کے ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ اس کے غرور نے اسے آنے نہیں دیا صحیح مسلم میں حدیث ہے تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو اور حق بات سے اناد کرو یہ حق بات سے ہراب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا تو اس وجہ سے انہوں نے کہا اس کو تکبر نے آمادہ کیا اس پر ماز بن جبل بولے تم نے بری بات کہی تو ماز بن جبل نے کہا کہ نہیں یہ کسی کے ایک واقعے سے اس کی پوری زندگی زیرو تو نہیں ہو گئی وہ کامل الایمان ہے اب کہیں نفس کے غلبے کی وجہ سے ہو گیا اور ہمارے مولوی کیا کرتے ہیں کسی کی ایک ایک بات پکڑ کے نا پورے پورے لیکچر لوگوں نے ریکارڈ کرائے تھے کچھ مولویوں کا کام بھی ہے ایک ایک دو دو غلطیاں پکڑی ہوئی ہیں پورا پورا لیکچر ریکارڈ کرایا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ تو گمرہ ہو گیا یہ تو دوست کی ہو گیا حالانکہ یہ جو مولوی اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں میں ان کا پوسٹ مارٹم کروں تو میں ایک ایک نہیں ان کی سوزوں باتیں نکال لوں لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ کسی کی ایک یا دو غلطیاں پکڑ کے آپ اس کو زیرو سے ملٹی پلائی کر ایک یا دو غلطیوں کی وجہ سے تو پھر صاحبہ کے ساتھ بھی آپ دیکھ کیا ہوا تو ماں اپنے جبل نے ماس بن جبل بولے تم نے بری بات کہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہمیں کعب کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ معلوم نہیں تو انہوں نے گواہی بھی دے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایمان والا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے آپ نے نہ تصدیق کی نہ ان کو کچھ کہا نہ ان کو کچھ راہ رہا حضور کو دکھ تو تھا کہ اس نے کیا کیا اس چیز کو میں بھی فیل کر سکتا ہوں جو یہ ہمارے ریگولر لسنر لیکچر میں جب نہ آئے نا مجھے بھی بڑی اس وقت تکلیف ہوتی ہے اور عام آدمی نہیں خیر ہے تو یہ دعوت کے میدان میں جو بندہ جڑتا ہے نا اس کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو خاص لوگ ہیں ان سے کیوں سرزنش ہوتی ہے پھر ان سے سختی بھی ہوتی ہے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا اور خاموش رہے جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو اب مجھ پر فکر سوار ہوا اور میرا ذہن کوئی ایسا جھوٹا بہانہ تلاش کرنے لگا جس سے میں کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچ جاؤں اپنے گھر کے ہر عقلمند آدمی سے اس سے متعلق میں نے مشورہ کیا لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے بالکل قریب تشریف لا چکے ہیں تو غلط خیالات میرے ذہن سے نکل گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملہ میں میں جھوٹ بول کر اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے محفوظ نہیں کر سکوں گا بس یہی ان کا ٹرننگ پوائنٹ تھا ورنہ منافق ہو جاتے ہیں چنا میں نے سچی بات کہنے کا پختہ ارادہ کر لیا صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو یہ آپ کی مبارک عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد میں تشریف لے جائے کرتے تھے اور دو رقم نماز پڑھا کرتے تھے پھر لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھ جاتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے فارغ ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آنے لگے جو غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور قسم کھا کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے یعنی وہی مراکین جو سورہ التوبہ میں ذکر آیا گیارواں پارا شروع سے ہوتا ہے کہ انقریب یہ قسمیں اٹھا کر کہیں گے یارز اللہ میری بیوی بیمار بی تھی یارز اللہ میرا بچہ بیمار تھا یہ تھا وہ تھا تو یہ تو آپ کو راضی کر لیں گے لیکن اللہ کو راضی نہیں کر سکتے اللہ کو تو پتا ہی یہ جھوٹ بول رہے ہیں لوگ قص میں کھا کھار کر اپنے عذر بیان کرنے لگے اور ایسے لوگوں کی تعداد اسی کے قریب تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول فرما لیا اور ان سے عہد لیا ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی اور ان کے باطن کو اللہ کے سپورٹ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت تھی آپ نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھوڑتے گئے سب کو اور دعا بھی کر دی ان کے لڑکے یار یا اللہ آپ اندر چور بھی تو سب کہ یار صلی دعا کرو ہمارے لیے دعا بھی کرو اب دعا کے لیے کروا رہے تھے تو ساری غلطی کی ہوئی ہے اور جو منافق تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ تاکہ حضور کو یقین آ جائے کہ ہم آپ پر کامل ایمان مومنین میں ہم بھی شامل ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو رخصت کر دیا اس کے بعد میں حاضر ہوا میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ کی مسکراہٹ میں ایک ناراضگی اور تمز تھا اللہ اس مسکراہٹ کی جو تکلیف ہے وہ حضرت کاب مالک نے محسوس کی کہ وہ ہوتا ہے نا، تنزیہ کسی پر مسکرانا کیا. اچھا آگے ہو تم بھی، تم بھی لوگوں میں شامل اللہ آپ نے فرمایا آؤ میں چند قدم چل کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تم غزبہ میں کیوں شریک نہیں ہوئے کیا تم نے کوئی سواری نہیں خریدی تھی میں نے کیا میرے پاس سواری موجود تھی خدا کی قسم اگر میں آپ کے سوا کسی دنیا دار شخص کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ کر اس کی ناراضگی سے بچ سکتا تھا مجھے خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کرنے کا صلیقہ بھی معلوم ہے لیکن اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بیان کر کے آپ کو راضی کر بھی لوں تو جلد اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا جھوٹ تو میں بول رہا ہوں گا اللہ آپ کو وہی کے ذریعے بتا دے گا کہ یہ بھی منافق ہے اس نے یہ جھوٹ بولا ہے اس کے ساتھ اس کی بجائے اگر میں آپ سے سچی بات بیان کروں تو یقیناً آپ کو میری طرف سے ناراضگی تو ہوگی لیکن اللہ سے مجھے معافی ملنے کی امید ہو جائے گی یہ ہے ایمان کہتے ہیں آپ وقتی طور پہ آپ کی ناراضگی کا سامنا ہوگا لیکن میں شریعت کی پابندی کو پورا کروں گا اللہ تعالی آپ کو اگر اس معاملے میں ناراض کرے گا تو اس معاملے میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر کے آپ کو راضی کر دے مجھ سے نہیں اللہ کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا اللہ کی قسم اس وقت سے پہلے میں کبھی اتنا فارغ البال نہیں تھا اور پھر بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب تم یہاں سے چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ صادر فرمائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیوں کا تو عذر قبول کر لیا ان کے بارے میں کہا کہ اب تم جاؤ اللہ تعالیٰ جانے اور اس کا معاملہ میں اب اس معاملے میں نہیں پڑوں گا میں اٹھ گیا اور میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی دوڑے ہوئے آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہمیں تمہارے متعلق یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے تم نے کوئی کبھی گناہ کیا ہو اور تم نے بڑی کوتا ہی کی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم بھی ویسا ہی کوئی ازر بیان کر دیتے جیسا کہ دوسرے لوگوں نے کیا تھا تمہارے گناہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے حضور استغفار کرنا ہی کافی ہو جاتا یہ وہ لوگ جو آج کل بھی ہیں کچھ بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں اس ٹائم بھی ایسے لوگ موجود تھے انہیں کہا جی جھوٹ مارنا سی چپ کر کے بعض معافی مانگ لانی سی اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں تھے چھٹی ہو جاندی اب یہ ایسے لوگ بھی ہر کامل امام تو سارے نہیں ہوتے نا بچارے کمزوری مار والے بھی تھے اس قسم کے مشورے دینے والے بھی اس میں شامل تھے ان کے تو ہی جناب اپنی بہنتی کرا لیتے سارے لوگ کہنے جناب دیکھو کیا ہو گیا تو آپ بھی کوئی بہانہ کر لیتے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروا لیتے تو آپ ان کو بھی پتا تھا اس طریقے سے دو نمبری والی دعا جو میں کرواؤں گا زبردستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو گئے تو یہ دھوکہ دے رہا ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کر بھی دیں گے تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ اس کا طے کرنا ہے نا اللہ تمہارے گناہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استخبار ہی کافی ہو جاتا اللہ کی قسم ان لوگوں نے مجھے اس پر اتنا مرامت کیا کہ مجھے بھی خیال آیا کہ مجھے حضور سے جا کر کوئی جھوٹا عذر بیان کر دینا چاہیے یہ دیکھا ساتھی مروا دیتے ہیں نا وہ کہتے ہیں اتنا انہوں نے کہا اتنا مجھے تنگ کیا کہ میں نے کہا اچھا چلو یار میں بھی جا کے نہ کہتا ہوں یار میں نے اس ٹائم آپ کو بات نہیں کی ٹائم نہیں سی پوری گال نہیں کر سکے انہوں نے تو ہم دسنا اے مسئلہ ہے ایسی میرنا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور وہ بھج گئے حتیٰ کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی واپس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جھوٹا عذر بیان کروں پھر میں نے ان سے پوچھا کیا میرے علاوہ کسی اور نے بھی میری طرح عذر بیان کیا ہے تو انہوں نے کہا ہاں دو حضرات نے اسی طرح کی معذرت کی ہے جس طرح کی تم نے کی ہے اور انہیں بھی وہی جواب ملا ہے جو تمہیں ملا ہے تو میں نے پوچھا وہ دونوں کون ہیں انہوں نے بتایا کہ مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دو ایسے صحابہ کا نام انہوں نے لیا جو سالے تھے اور غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے تو انہوں نے کہا اچھا وہ دو بدری صحابی انہوں نے بھی اسی طرح کیا پھر ان کو ذرا ڈھارس ہوئی کہ میں اکیلا نہیں ہوں کون اما ساد کی سچوں کے ساتھ رہوں تو اب اس چیز اچھا میں اکیلا نہیں ہوں اس معاملے میں ان دو کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے تو وہ تو دو مجھے اپنا تو نہیں پتا لیکن ان دو کے بارے میں وہ بدری صحابی ہیں اور بڑے کامل ایمان مومنین ہیں اگر ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا انہوں نے بھی اپنا عذر پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کہا کہ جاؤ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو تو میری بڑی خوش قسمتی ہے اگر میں بھی ان دو کے ساتھ شامل ہوں تو پھر انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا وہ واپس جانے والا جو لوگ ان کو ابھار رہے تھے ان کا طرز عمل میرے لیے نمونہ بن گیا چنانچہ انہوں نے جب ان بزرگ صحابہ کا نام لیا تو میں اپنے گھر چلا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت کر دی یعنی مکاتے کر دیا سوشل بائی کارٹ کر دیا تمام صحابہ کو حکم دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب ان کے نہ تو سلام کا جواب کوئی دے گا نہ ان کے ساتھ کوئی بات کرے گا سوشل بائی کارٹ ہے اب ان کا ان کے ساتھ کسی نے کوئی بات نہیں کرتی اب یہ بہت بڑا امتحان تھا اور ظاہر ہے کہ ایک مسلمان معاشرے میں جہاں پر ایک جماعتی زندگی ہوتی ہے وہاں پر اس طریقے سے لوگوں کی اصلاح کے لیے ایسا بائی کاٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے تو سوشل ان کا ہو گیا اس اسلامی معاشرے کے نظم و ضبط کو قائم کرنے کے لیے بہت سے لوگ جو غزبے میں شریک نہیں ہوئے تھے ان میں سے صرف ہم تین ہی تھے لوگ ہم سے الگ رہنے لگے اور سب لوگ بدل گئے ایسا نظر آتا تھا کہ ہم سے ساری دنیا بدل گئی ہے ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے پچاس دن تک ہم اسی طرح رہے یہ پچاس دن بڑا ٹائم ہے اس حالت میں ایک کامل ایمان سے آبی کے لیے گزارنا کہ نہ حضور سلام کا جواب دیں اور نہ صحابہ دیں اور نہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہو اللہ میرے دو ساتھیوں نے تو اپنے گھروں سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا بس روتے ہی رہتے تھے لیکن میرے اندر ہمت تھی میں باہر نکلتا تھا مسلمانوں کے ساتھ نماز میں بھی شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں بھی گھوما کرتا تھا لیکن مجھ سے کوئی بولتا نہیں تھا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی ہوتا تھا آپ کو سلام بھی کرتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد مجلس میں بیٹھتے تو میں اس جستجو میں لگا رہتا کہ دیکھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب دیتے ہیں یا نہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں کی طرف بھی دیکھتا رہتا کہ ہلتے ہیں یا نہیں یہ آپ ناراضگی کا آپ ذرا دادا لگائیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی میں نماز پڑھتا اور آپ کو نماز میں کنخیوں سے دیکھتا رہتا جب میں اپنی نماز میں مشہور ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے تھے لیکن جو ہی میں آپ کی طرف دیکھتا آپ رخے ان پھیر لیتے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب آگ تو دونوں طرف لگی ہوئی تھی ظاہر ہے حضور کے صحابی تھے حضور کو دل میں تو محبت تھی ہری سن علیہ کم روف الرحیم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نہیں دیکھ رہے تھے حضور بھی ان کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے ہی وہ دیکھتے تھے حضور اپنی نازی اظہار کرتے تھے یہ شو کروانے کے لیے کہ میں تیری طرف نہیں دیکھ رہا جب میں اپنی نماز میں مشہور ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے لیکن جو ہی میں آپ کی طرف دیکھتا آپ رخے انور پھیر لیتے آخر جب اس طرح لوگوں کی بے رخی بڑھتی ہی گئی تو میں ایک دن ابوقتادا کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا وہ میرے چہذاد بھائی تھے اور مجھے ان سے بڑا گہرا تعلق تھا میں نے انہیں سلام کیا لیکن اللہ کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہ دیا میں نے کہا ابو قتادا تمہیں اللہ کی قسم کیا تم جانتے نہیں اللہ اور اس کے رسول سے مجھے کتنی محبت ہے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا اللہ کی قسم دے کر لیکن پھر بھی وہ خاموش رہے پھر میں نے تیسری دفعہ اللہ کا واسطہ دے کر ان سے یہی سوال کیا اس مرتبہ انہوں نے صرف اتنا کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے جہاں ان کو بھی نہیں دیا وہ اب کہہ رہے ہیں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں جو معاملہ کرنا ہے تیرے ساتھ اس پر میرے آنسو پھوٹ پڑے میں واپس چلا آیا ایک دن میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ شام کا ایک کاشتگار جو گلا بیچنے کے لیے مدینہ آیا تھا وہ پوچھ رہا تھا کاپ بن مالک کہاں رہتا ہے لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو وہ میرے پاس آیا اور ملک غسان کا ایک خط مجھے دیا اور اس خط میں یہ تحریر تھا یہ غسان کا جو بادشاہ ہے یہ وہی تھا کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کو شہید کر دیا تھا سیدنا حارث بن عبید کو اس کا نام تھا شرابیل بن امر تو ایلچی کا قتل جو ہے وہ زمانے میں سفیر کا قتل جو ہے اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا تو اسی کے ریونج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے پہلے آپ نے حضرت خالد بن ولید اور وہ باقی اصحاب گئے تھے اور وہاں پر پھر باقی شہید ہوئے حضرت زید بن ہارسہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قیادت میں لشکر بھیجا تھا غزہ محتا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود غزل حُنین کے بعد گئے تھے تو اس ایلچی نے آپ دیکھا کہ کا مالک کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو وہ دیکھے اس نے ادھر سے خات لکھا کتنی اس کی جاسوسی تھی اس نے وہاں سے خات لکھا اور اس خات میں لکھا تھا اما بعد مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ زیادتی کرنے لگے ہیں اللہ نے تمہیں کوئی زلیل نہیں پیدا کیا ہے کہ تمہارا حق ضائع کیا جائے تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہارے ساتھ بہتر سلوک کریں گے یعنی اب اس کافر نے کہا کہ اب بڑا اچھا موقع ہے یہ دکھا ہوا ہے اس کو اپنے ساتھ ملا لیں جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ ایک اور امتحان مجھ پر آ پڑا میں نے اس خط کو تندور میں چلا دیا ظاہر ایتو مومن تھے وہ کوئی دنیاوی پوسٹ کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر تو نہیں تھے کہ وہ پوسٹ لینے کے لیے وزارت کے لیے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں چلے جاتے ایسا تو نہیں تھا کامل ایمان مومن تھے تو انہوں نے وہ خط کو تندور میں ڈالا اور کہا یا اللہ اس حد تک صورتحال ہو گئی ہے کہ میں اتنا جو ہے وہ مردود ہو گیا ہوں لوگوں کی نظر میں کہ مجھے آپ کبھی اپروچ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارا آ کے ہمیں جوائن کر لو ان پچاس دنوں میں سے جب چالیس دن گزر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ میں نے پوچھا کیا میں اسے طلاق دے دوں یا مجھے کیا کرنا ہے تو انہوں نے بتایا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا ہے کہ اپنی بیوی کے پاس مت جاؤ میرے دونوں ساتھیوں کو جنہوں نے میری طرح معذرت کی تھی انہیں بھی یہی حکم بھجوا دیا میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب تم اپنے میکے چلی جاؤ اور اس وقت تک وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملے کا کوئی فیصلہ نہ کر دے کاب رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ حلال بن امیا جن کا مکاتہ ہوا تھا یعنی ان تینوں میں سے جو حلال بن امیا تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بوڑھے شخص تھے اور کمزور تھے ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں تھا کیا اگر ان کی بیوی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا اگر میں ان کی خدمت کروں تو آپ ناپسند تو نہیں فرمائیں گے اب دیکھیں بیویاں بھی بجائے اپنے خامن کا ساتھ دینے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میرا خامن تو بوڑھا ہے اس کا بھی آپ نے بائک آٹ کیا تو وہ بےچارا بوڑھا آدمی ہے وہ کیسے گزارا کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف وہ تم سے صحبت نہ کریں یعنی ازدواجی تعلق قائم نہ کریں ویسے تم دونوں ساتھ میں ہے بیوی رہ سکتے ہو تو بیوی نے آگے سے کی اللہ کی قسم یارسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا خامن تو کسی چیز کے لیے حرکت بھی نہیں کر سکتا جب سے آپ ان سے ناراض ہوئے ہیں وہ دن اور آج کا دن چالیس دن گزرنے کو ہیں کہ ان کے آنسو نہیں تھمتے تو یار صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کی اس کو کہاں سے ہوش مطلب چالیس دن سے اس کے آنسو نہیں یہ ہے جناب جو بخاری مسلم کی عزیز ہے تم اس وقت تک تم میں سے کوئی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جا یہ اس کی پریکٹیکل مثال ہے یہاں لوگ کہتے ہیں جناب داڑھی اس لیے نہیں رکھتا کہ بیوی منع کرتی ہے بیوی جناب داڑھی نہیں رکھنے دی اور اوتھے تصویر دیکھ لو جناب بیوی کا کہہ رہی ہے کہ وہ میرے قریب آنا تھا دور کی بات اس کے تو آنسو نہیں رک رہے جب سے آپ ناراض ہیں میرے گھر کے بعض لوگوں نے مجھے کہا اب دیکھیں گے پھر مشورہ دینے والے آگے ہیں انہوں نے کہا کہ جس طرح حلال بن نمیا کی بیوی نے ان کی خدمت کی اجازت مانگ لی تو تم بھی جا کر حضور سے اجازت لے لو گے تمہاری بیوی بھی تمہاری خدمت کر لیا کرے یہ مشورہ دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا اپنی طرف سے بےچارے مخلص ہوتے ہیں لیکن وہ کسی کا بیڑا گرج بھی ہو سکتا ہے اس معاملے میں تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں کبھی بھی رسول اللہ سے ایسی اجازت نہیں لوں گا میں جوان ہوں معلوم نہیں جب اجازت لینے جاؤں تو حضور مجھے کیا کہہ دیں کہ آج تنوں تنوط اجازت نہیں ہو تو بڈا آدمی سی میں نے اس لیے اجازت دی تو تو جوان آدمی پینتیس سال تیری عمر ہے تو تو کہہ رہے کہ مجھے بیوی خدمت کے لیے چاہیے اس طرح دس دن اور گزر گئے یعنی پچاس دن اور جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم, ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت فرمائی تھی اس کے پچاس دن پورے ہو گئے پچاسویں رات کی صبح کو جب میں فجر کی نماز پڑھ چکا اور اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اسی طرح جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ میرا دم گھٹا جا رہا تھا اور زمین اپنی تمام وسطوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہو چکی تھی وہ کہتے ہیں یہ حالت میری پچاسویں دن تھی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا حتا بما رحبت روکت علیم ببن اللہ مل جا علی کہ زمین اپنی وسط کے باوجود ان پر تنگ ہو چکی تھی کہتے ہیں یہ حالت میری ہو چکی تھی اللہ نے بھی ذکر کیا قرآن میں واقعی میری حالت یہی تھی پچاس دن پورے ہو گئے لیکن ان نمالو سری یسرا ہر مشکل کے بعد آسانی آ جاتی ہے اب آسانی آئی تو میں نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی جبل لے پر چڑھ کر کوئی بلند آواز سے کہہ رہا تھا اے کا بھی مالک تمہیں بشارت ہو انہوں نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب مجھ پر فراخی آ جائے گی تنگی کے بعد آسانی فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان فرما دیا تھا لوگ میرے ہاں بشارت دینے کے لیے آنے لگے اور میں دو ساتھیوں کو بھی اور میرے دو ساتھیوں کو بھی جا کر بشارت دی ایک شخص زبیر ابن عوام جو اشرم وشرم میں سے اپنا گھوڑا دوڑائے ہوئے آ رہے تھے ادھر قبیلہ اسلم کے سحابی نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی اور آواز گھوڑے سے زیادہ تیز تھی جن صحابی نے صلاح پہاڑی پر آواز دی تھی جب وہ میرے پاس بشارت دینے کو آئے تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر بشارت کی خوشی میں انہیں دے دی اور اللہ کی قسم اس وقت ان دو کپڑوں کے سوا میرے پاس کوئی اور پہننے کی چیز نہیں تھی میں نے اب یعنی پہننے کی چیزیں مراد ہے کہ کوئی اچھے کپڑے نہیں تھے وہی اچھے کپڑے تھے میں نے اپنے ساتھی ابو کتادہ سے دو کپڑے مانگ کر پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا یعنی اب ان کی غیر موجودگی میں اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ ان کی توبہ کو ہے اب یہ پہلی دفعہ پیش ہونے جا رہے ہیں یہ ڈراپ سین ہے جو در جوگ لوگ مجھ سے ملاقات کرتے جاتے تھے اور مجھے توبہ کی قبولیت پر بشارت دیتے جاتے تھے کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت مبارک ہو اچھا حضرت کہ آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے لیے آیتیں نازر ہو گئی ہیں وہ یہ تھا کہ حضور کو بھئی خبی کے ذریعے بتا دیا گیا ہے ان کو کیا پتا تھا کہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہونے والی ہے کاب کہتے ہیں کہ آخر میں میں مسجد میں داخل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے چاروں طرف صحابہ کا مجمع تھا سید طلحہ بن عبید اللہ یہ بھی اشرم میں سے ہیں دوڑ کر میری طرف بڑے اور مجھ سے مسافہ کیا اور مبارک دی اللہ کی قسم وہاں موجود مہاجرین میں سے کوئی بھی شخص ان کے سوا میری طرف نہ آیا طلحہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا پھر کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی اور مسدد سے دمک اٹھا تھا اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہوا کاب جو تمہاری عمر کا سب سے مبارک دن ہے تو آپ کہتے ہیں میں نے ارج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے اللہ تو آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات پر خوش ہوتے تھے تو چہرہ مبارک روشن ہو جاتا تھا جیسا کہ چاند کا ٹکڑا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت ہم چہرہ مبارک پر سمجھ جایا کرتے تھے پھر جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا تو ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں میں اپنا تمام مال اللہ اور اس کے رسول کی رام میں صدقہ کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کچھ مال اپنے پاس بھی رکھ لو یہ زیادہ بہتر ہے میں نے ارض کیا پھر میں خیبر کا حصہ اپنے پاس رکھتا ہوں جو یعنی مال میں میرے سے ملا تھا پھر میں نے ارض کیا یارسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی اب میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ کے سوا کوئی بات زبان سے نہیں نکالوں گا سچ نے مجھے آج نزاد دی ہے بس اللہ کی قسم جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سامنے عہد کیا میں کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا جسے اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی وجہ سے اتنا نوازا ہو جتنی نواز مجھ پر سچ بولنے کی وجہ سے کی جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عہد کیا پھر آج تک کبھی جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی نہیں کیا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی بھی مجھے اس گناہ سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جھوٹ کے گنا سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وہ آیات نادل فرمائی وہی آیات جو ہم پڑھ چکے ہیں لقتاب اللہ علیہ نبی گی المہاجرین یہ صورت الطبہ نمبر ایک اور یہ سرقاب نے پھر صلاوت کی اور پھر کہا کہ اللہ نے پھر یہ فرمایا وقون عماساد یقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ کی قسم اللہ کی طرف سے اسلام کے لیے ہدایت کے بعد میری نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس سچ بولنے سے بڑھ کر اللہ کا مجھ پر کوئی اور انعام نہیں تھا میں نے جھوٹ نہیں بولا اس طرح اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لیا جیسا کہ جھوٹ بولنے والے ہلاک ہوئے تھے میں اس ہلاکت سے بچ گیا نزول وہی کے زمانہ میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے اتنی شدید وعیض فرمائی جتنی شدید کسی دوسرے پر نہیں کی تھی اور پھر انہوں نے وہ آیات پڑی صورت توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وہی کی کہ انقریب منافع کا اگر جھوٹے بہانے کریں گے تو میری اللہ نے تعریف کی اور ان منافقین کو اللہ تعالیٰ نے ان پر لانت فرمائی ان پر برے برائی سے ان کا ذکر کیا کاب نے بیان کیا چنانچہ ہم تین ان لوگوں کے معاملے سے جدا رہے یعنی ہم ان منافقین میں شامل نہیں ہوئے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مناقین کی باتیں مان بھی لی تھی ان سے بیعت بھی لے لی تھی اور ان کے لیے طلب اور مغفرت بھی فرمائی تھی ہمارا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کا فیصلہ فرمایا اور ہماری توبہ قبول کی الحمد یہ بھائیو پوری حدیث سے سیدنا نقاب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا یہ پرسوز واقعہ میں نے اس پورا بیان کیا کہ یہ ڈاکٹر اسلار صاحب نے بھی اپنی تفسیر کے دوران اس واقعے کو سکپ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ آپ خود تفہیم القرآن میں پڑھ لیں بلکہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی انہوں نے کہا کہ بخاری مسلم تو آپ کو شاید نہ مل سکے تو آپ تفہیم القرآن میں سے پڑھ لیں تو اب ظاہر ہے اس زمانے کی بات ہے اب الحمدللہ بخاری مسلم کے ترجمے ہو چکے ہیں ہر بندے کے ہاتھ میں آ چکی ہے وہ 98 کی بات تھی آج ہم چار اکتوبر دو کو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابۂ کرام انمردوان